الله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء من أنفسكم عزيز عليه ما عنستم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حفبي الله لا إله إلا هو عليه توصلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم hum par dil sallallahi wasallama muhammad سلار دسل ملابو ڈی فلکتے قلب پے جاتا مہیل جا گاسے تیب کل پے موز مہیل کش گن بدے دیکھنے کو مل جاتا کش گن بدے پزرا دیکھنے کو مل جاتا دم میرا نکل جاتا جا اص تان پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر پل ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا ان کے آستانے کی ہاک میں مل جاتا کاش گنب دے خزرا دیکھنے کو مل جاتا دل پہ جب کہ رنگ پڑھتی دل پہ جب کی رنگ پڑھتی ابد گم بد کی اس کی سبز رنگ سے باغ پل کے کھل جاتا اس کی سبز رنگت سے باغ پل کے کھل جاتا کاش گنب دے خزرا دیکھنے کو مل جاتا پل کتے مدین بو دے مجھے ست میں پل کتے وہ بو دے مجھے اگر پڑھتے کوہ بھی تو ہل جاتا کوہ پر اگر پڑھتے کوہ بھی تو ہل جاتا کاش گمب دے خزدہ دیکھنے کو مل جاتا ان کے دل پہ اختر کی حسرت بھی پوری ان کے طرف پہ اختر کی حسرتیں بھی پوری سائل درے اقدس کیسے من پل جرے اقدس کیسے من پل جس گنگ بدی دیکھنے کو مل جاتا نہ ریری سال یار رسول اللہ سال یا رسول اللہ روح ہے اہل سنت یار رسول لارو ہے اہل سار ر سول ار ارے سال یار رسول, اللہ یا رسول اللہ ہم غریب کیوں ہو بے نصیب کیوں ہو ہم غریب کیوں ہ بے نصیب کیوں ہوں ہم غریب کیوں ہوں بے نصیب کیوں ہوں ہم غریب کیوں ہوں بے نصیب کیوں ہوں ہے, ہم ہے ہماری دولت یا رسول اللہ ہے ہماری دولت یا رسول اللہ ہے ہماری دولت یا رسول اللہ عر سال یا رسول اللہ ایرے سال یا رسوللہ مش عل خدا ہے صاف راستہ ہے مش عل خدا ہے صاف راستہ ہے آپ کی شریعت یا رسول اللہ آپ کی شریعت یا رسول اللہ آپ کی شریعت یا رسول اللہ ارے سال یا رسول اللہ یارسوللہ یا رسول اللہ لے رہے ہیں انسان پا رہے ہیں ہے لے رہے ہیں انسان پا رہے ہیں ہے, ہے, ہے آپ کی سکھا یا رسول اللہ آپ کی یا رسول اللہ آپ کی سخ یار رسول اللہ نہ رسالت یا رسول اللہ آ رسالت یا رسول اللہ روح اہل س يا رسول الله نحب من الله ونستعينه ونستغفره ربنا يغفر لنا ويدبكن علينا ونعوذ بالله من شرور ينفصنا ومن صياد ينالنا من يهده الله فلا مضحنا له ومن يغلقه فلا ونشهد الله عيدنا إلا الله وهده وهده لا شريك نبه ونشهد أمن صيدنا ومولانا حمق أرسله بالحفق بشيرا ومبيرا أما زعج فاعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرصمان الرحيم والذين هم للسكاة طاهلون والذين هم لفروجهم حافلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انما الله هو ملاي كتبوا يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معذن الوجود والكرم وآله وبارك وصلم سلاة وصلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام السلام یا رسول اللہ علی کا وسحابی یا حبیب اللہ, اللہ تبارک و پالک کی و سلم اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد پرچان اسلام دعا اللہ کریم سے اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناحوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو بین مبین کا نور کامل عطا فرما ہے برادر نے مل جیسا کہ آپ کی علم میں محرم الحرام کے حوالے سے یہاں پر انعقاد پذیر محفل کی آج انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ یہ چوتھی نشست ہوگی گزشتہ جو نشستیں ہوئی اس میں میں نے سورہ یا مکم کی تین آیتوں پر گفتگو کی جو ہی پیدائی تین آیتیں اور گزشتہ رات ہماری گفتگو جن آیتوں پر ہوئی ان میں پہلی آئے تو یہ تھی کہ وہ لگی نہ ہو مانی لقوی موری دون کے مسلمانوں کی شام یہ ہے کہ وہ لق و بات کی طرف دھیان نہیں دیتے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لق و کس کو کہتے تو المنج جو لغت کی مشہور کتاب ہے اس نے کہا کہ جو باتیں فضول اور بے فائدہ ہوں اس کو لف کہا جاتا ہے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں استحضا یعنی مذاق بھی داخل ہے اس میں فضول گوئی زیادہ باتیں یہ بھی اس میں داخل ہے اور اسی طرح سے فہوش گفتگو گندی گفتگو اور گالیاں یہ بھی لغویات کے اندر داخل اور پھر گفتگو کو میں نے آگے بڑھایا تھا اور ہم اس سے اگلی آیت کی طرف آئے تھے کہ جس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ وبینہ ہم لے زکا کی کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ زکات دینے کا کام بھی کرتے ہیں اور پھر اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور وقت جو ہمارا مقررہ وہ اپنی اختتام تک پہنچ چکا تھا اس لیے ہم نے گفتگو کو وہیں پر روک دیا تھا گزشتہ نشف کی چند باتیں کہ جو ولدینہ ہوم لکاتی فائلون پر ہوئی اس کی چند باتیں دہراتا ہوا میں اس گفتگو کو اور بڑھاتا ہوں اور انشاءاللہ شاء تعالی اگر وقت میں برکت رہی تو ہم اس سے اگلی آئس پر بھی گفتگو کریں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ول لدینہ ہوم لکا فائلون کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ زکات دینے کا کام بھی کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوات کے لغوی معنی اگر آپ لغت میں دیکھیں تو پاکیز جی بھی زکوات کا معنی ہے زکوات کے دوسرے معنی فروغ پانا زکوات کے تیسرے معنی جو ہے وہ نشو نما پانا زکوط کا ایک معنی برکت پانا گویا کہ جب مسلمان صحیح طریقے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا تو اللہ تبارک کا وطالعہ اس کے مال میں برکت پیدا فرماتا جب بندہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا تو اللہ تبارک کا وطالعہ اس کے مال کو میل سے پاک کر دیتا جب بندہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا تو اس کا مال نشو نما پاتا اس کا مال جو ہے وہ فروغ پاتا ہے اور یہ بات بھی میں اضافہ کرتا چلوں کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کے مال کو محفوظ بھی فرما دیتا ان کا مال چوری ڈکیتی جلنے سے نقصان خسران یہ ساری چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر قرآن مجید و قرقان حمید نے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی کس انداز میں مذمت فرمائی اس پر بھی میں نے گفتگو کی اور جو لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی کت شاندار الفاظ میں قرآن مجید و قرقان حمید نے تعریف اور توصیف فرمائی یہ بات بھی میں نے آج کی بوجھ گزار کی اس کے بعد آپ کو قارون کے قصے سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کی گوج گزار کی تھیں کہ قارون بہت دولت مند آدمی تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں جب قارون سے کہا گیا کہ احسان کرو کہ جیسا کہ احسان اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ مال ایک علم کی وجہ سے ملا ہے یعنی میں ایک علم جانتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا پھر حضرت منہ صلاح والس نے جب اسے زکوات کا حکم دیا تو ما اللہ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت علیہ السلام کا وہ دشمن بن گیا اور حضرت مُنہ صلاۃ والسلام کے ما اللہ حضرت منہ کے لیے اس نے ایک جو ہے گندی عورت کو تیار کیا کہ وہ حضرت منہ صالیہ سلاط و کے پاک دامن پر ایک ایسا داغ لگائے ماض اللہ کہ جو کبھی دھلنے نہ پائے اور پھر حضرت منہ صلی سلاط وسلام کو اللہ قبارک و تعالی نے ان معاملات سے کس طریقے سے جو ہے کس تدبیر سے نکالا یہ ساری بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم پر ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی دولت کو قانونی دولت نہ بننے دیں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں کیونکہ مال کی مثال کشتی اور پانی کی سی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے کہ جو ہماری آخری بات کل کی نشیت میں چل رہی تھی کہ حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا ذکر کیا اور حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے ارشاد فرمایا اب میں اس بات کو دوہا کا ہوا آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ حضور کریم علیہ سلاط وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی ایک کوڑی تھا دوسرا گنجا تھا اور حضور کریم علیہ سلاط وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کوڑی تھا دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو لباس انسانی میں ان کے پاس بھیجا تو فرشتہ جب کوڑی کے پاس آیا تو کوڑی سے کہنے لگا کہ تیری خواہش کیا ہے تو وہ کہنے لگا میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بیماری مجھ پر سے ختم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو پھر فرشتے نے اس پر مسا کیا جس سے وہ بیماری ختم ہو گئی پھر فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ سلات و کہ فرشتے نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں مال میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو اس نے کہا کہ میں اونٹ کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں مجھے بہت زیادہ محبت اونٹ سے ہے تو فرشتے نے اسے ایک اونٹ نہیں عطا کی اور اس میں برکت کی دعا کی حضور فرماتے ہیں پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے وہ کہنے لگا بس میرے سر پہ باندھ آ جائیں میری جلد حسین ہو جائے میرا رنگ گورا ہو جائے میری یہی خواہش ہے تو پھر فرشتے نے اس سے بھی مسا کیا اس کے سر پہ بال آ گئے کوڑی کو بھی شفا ہو گئی یہ گنجے کو بھی شفا ہو گئی اور پھر حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں جانوروں میں سب سے زیادہ کون سمال سم جو ہے تمہیں پسند ہے اس نے کہا مجھے گائیں بہت پسند ہے فرشتے نے گائیں دے دی اور برکت کی دعا کی اس کے بعد فرشتہ جو ہے وہ اناوینا شخص کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تیری کیا خواہش ہے وہ کہتا ہے میری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھیں آ جائیں فرشتے نے مسا کیا آنکھیں اس کی آ گئیں پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے اس نے کہا کہ مجھے بکری بہت پسند ہے پھر فرشتے نے اسے بکری دی اور بکری کے اندر برکت کی دعا کی حضور فرماتے ہیں کہ جسے اونٹنی دی گئی اس کے مال میں اتنی برکتیں گویا پیدا ہو گئی کہ اونٹوں کی قطار لگ گئی جس کو گائیں دی گئی اور اس کے مال میں اتنی برکتیں پیدا ہو گئی کہ گائیں گائیں کے اندر ایک اس کی قطار جو ہے ایک ہجوم جمع ہو گیا اس کے بعد گویا حضور فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس نے بکری مانگی تھی نابینا نے فرشتے نے جب اس کے لیے دعا کی بکری میں تو بکری کا ایک ریوڑ جمع ہو گیا اب امتحان شروع ہوتا ہے کہ مال سب کے پاس موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر احسان فرمایا کرم فرمایا اب فرشتہ آتا ہے انسانی لباس میں اور آن کر کے کہتا ہے کوری سے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے ایک اونٹ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں تو یہ کہنے لگا میرے نوکر بہت ہیں میرے بچے بہت ہیں میں ان کی کفالت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تو میں تجھے اونٹ کس طریقے سے دے دوں اللہ اکبر پھر وہ فرشتہ جو شکل انسانی آیا اس نے کہا میں تجھے جانتا ہوں تو وہی شک نہیں ہے کہ جو کوڑی تھا لوگ تج سے نفرت کرتے تھے اللہ نے تجھ پہ کرم فرمایا اور تیری بیماری سے شفا دے دی تجھے بیماری سے شفا دی اور تیرے مال کے اندر برکت دی وہ کہنے لگا نہیں میں تو شروع سے درست ہوں اور یہ مال تو میرے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے اسی طرح گنجے نے بھی جواب دیا لیکن فرشتہ جب اندھی کے پاس آتا ہے جو اب آنکھ والا تھا اس کی بکریوں میں برکت پیدا ہو گئی تھی اب فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ ایک بکری دے دے اس نے کہا کہ یہ ساری بکریوں کا ریوڑ تیرے سامنے ہے تو نے اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے جتنی بکریاں تجھے پسند ہے لے جا اور جتنی چھوڑنا چاہتا ہے اتنی چھوڑ دے تو فرشتہ کہنے لگا یہ تم لوگوں کا جو ہے فرشتے نے کہا یہ تم لوگوں کا امتحان تھا تیرے وہ دونوں دوست اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے اور تو اس امتحان کے اندر جو ہے وہ پورا اترا تو کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ اللہ سبار کا وطالعہ جب مال دیتا ہے <tries> تو اللہ تبارک و تعالی امتحان بھی لیتا ہے تو جب ہمارے پاس مال اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اور تو ہمیں اس مال سے دین کی خدمت کرنی چاہیے اور دین پر جو ہے اس مال کو نچھاور کرنا چاہیے آئیے اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں باواز بلند درود پاس کا نظرانہ پیش کر دیں صلی اللہ نبی ظلم و صلی اللہ علیہ وسلم سلامت و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلات اللہ اکبر سال بن حاطف یہ صحاب حضور کریم علیہ سلاط والسلام کے غلاموں میں شامل حضور کریم علیہ سلاط والسلام کے صحابیوں میں شامل تھے کہتے ہیں کہ بڑے ہی غریب آدمی تھے ایک روز حضور کریم علیہ سلاط والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ بات اور یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح ہو سکے اب سالتہ بن حاطف ایک روز حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی وسلم اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں آپ دعا کریں کہ میں مالدار بن جاؤں ذہن میں رکھیے گا آج کی گفتگو آج ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم مالدار بن جائیں راتو رات دولت ہمارے پاس آ جائے راتوں رات ہم کروڑ پتی بن جائیں اور پھر ہم اس معاملات کے اندر اتنا آگے ہیں کہ مال کسی طریقے کا بھی آئے چاہے وہ حرام کی کمائی کا مال ہو چاہے اسمگلنگ کا وہ مال ہو چاہے بلیک مارکیٹنگ کا وہ مال ہو کیسے ہی مال ہو بس مال ہمارے پاس آنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائیں آج ہر شخص کے دل میں یہی خواہش ہے لوگ مسجد جاتے ہیں تو یہی تمنا ہے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں تو یہی تمنا ہے لوگ علماء کے پاس جب دعا کرواتے ہیں تو بس یہی دعا کرواتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں کوئی بھی شاید ایک آدھ آدمی ایسا آتا ہو جو یہ کہے کہ امام صاحب دعا کریں کہ میرا فاطمہ ایمان پر ہو شاید کوئی ایک آدھ آدمی ہزاروں میں سے ایسا آ جائے کہ یہ دعا کیجئے ورنہ عموماً لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس شاہ صاحب دعا کر دیں ہم مالدار ہو جائیں پیسہ ہمارے پاس آ جائے سرمایہ ہمارے پاس آ جائے ذہن میں رکھیے گا اللہ کبارک تعالی کی حکمتیں اللہ کبارک تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو مال دینا ہے اور کس کو مال نہیں دینا یہ اللہ کبارک تعالی کے فیصلے ہیں لیکن ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ بس میں مالدار بن جاؤں عموماً آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ صاحب نماز بھلے چلی جائے لیکن گاہک نہیں جانا چاہیے گاہک کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایسے لوگ گاہک کے چکر میں پڑھ کے نماز کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اب مال کی خواہش ہم سب لوگوں کے دل کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پنپنے لگی ہے اللہ اکبر آئیے سال بن عاطف حاضر خدمت ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائی کہ میں مالدار ہو جاؤں حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام نے ان کے یہ الفاظ سننے کے بعد ارشاد فرمایا حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے فرمایا اے سالبا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو میری طرح رہے کیا یہ بات تجھے پسند نہیں کہ تو میری طرح رہے اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ چلتے کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو میری طرح رہے سالبہ نے حضور کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا لیکن اس کے بعد بھی اب کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی وسلم اللہ بس آپ دعا کر دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس ذات پاک نے آپ کو نبی برہت بنا کر محبوف فرمایا اگر اللہ تعالی نے مجھے دولت دی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا بس آپ دعا کر دیں میں مالدار بن جاؤں اور یہی خیال ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا ہم مالدار ہوتے یہ غریب ہمارے دروازے سے نہیں جاتا یہ مسکین ہمارے دروازے سے نہیں جاتا دولت ہوتی شاہ صاحب تو آپ دیکھتے کہ میں کس طرح غریبوں کے کام آتا کس طرح میں غریبوں کے کام کرتا تو یہاں پر بھی یہی معاملہ گویا ہے کہ حضرت یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں میں اللہ کی قسم جو ہے اٹھا کر کہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جس ذات پاک نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا میں اگر اللہ نے مجھے دولت دی تو میں ہر حق دار کا حق جو ہے وہ ادا کروں گا اللہ اکبر اب دیکھیے ابو بکر کو صدیق اکبر بنانے والے رسول عمر کو جو ہے فاروق اعظم بنانے والے رسول عثمان کو دنو غین بنانے والے رسول مولا علی کو مشکل کشا بنانے والے رسول حضور کریم علیہ سلاۃسلام کی اب نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ سالبہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور حضور کریم علیہ سلاۃسلام گویا جانتے ہیں کہ یہ مال کی طلب جو سالبہ کر رہے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں یہ مال سالبہ کو بہت سام پہنچائے گا لیکن یہ بزد ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں حضور کریم سلطل نے شاد فرمایا تو میری طرح زندگی پسند کرو کہ جس طرح کہ میں زندگی جو ہے وہ کر گزار رہا ہوں پھر حضور کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا اے سالبا تھوڑا مال لے لو جس کا شکریہ ادا کر سکو اس سے زیادہ مال اچھا نہیں ہے کہ جس کا شکر ادا کرنے سے تم قاصر رہو لیکن حضرت یہ سالبہ وضب ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں اللہ اکبر اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے روایت میں آتا ہے حضور نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی اور سالبہ کے لیے دعا کی کیا اقبار کا بطالہ سالبہ کو مالدار بنا دے ادھر حضور کے لوہے مبارکہ سالبہ کے لیے کھلے ادھر اللہ کبارک و تعالی نے سالبہ کے لیے رسک کے دروازے کھول دی اب سالبہ کی بکریوں میں کہتے ہیں کہ جو تھوڑی تھی مگر جب رس کے دروازے کھلے تو اس بکریوں کے اندر انتہائی برکت پیدا ہو گئی اتنی بکریاں ہو گئی اتنی بکریاں ہو گئیں کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مدین شریف کی کسی حویلی میں وہ بکریاں سماتی نہیں تھی کسی جگہ پر وہ بکریاں سماتی نہیں تھی اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی کس نعت سے دعائے محمد حضور کریم علیہ سلاۃسلام نے دعا کی اور اللہ تبارک نے حضرت اس آلوہ کے لیے جو ہے وہ دروازے کھول دیے مال و گھر کے دروازے کھل گئے اللہ اکبر اب سالبہ کے پاس اتنی بکریاں ہیں کہ وہ بکریاں مدین شریف میں نہیں رکھ پا رہے سالبہ نے جنگل کا انتخاب کیا اللہ اکبر اب سالبہ جو ہے وہ جنگل کے اندر چلے گئے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مالدار ہونے سے پہلے اب سالبہ مالدار ہو چکے مال میں برکت پیدا ہو گئی اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدین شریف میں کسی ایک جگہ پہ نہیں آ رہی جنگل میں چلے گئے کہ بکریاں بہت ہے کہتے ہیں جب سالبہ مالدار نہیں ہوئے تھے تو وہ اپنی زندگی کا یعنی دن کا اکثر حصہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں گزارا کرتے تھے اور مسجد میں وہ اتنا نظر آتے اتنا نظر آتے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انہیں مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا مسجد کی کبوتری انہیں کہا جاتا تھا اب جب مال بہت زیادہ ہو گیا اب کیا ہوا کہتے ہیں کہ سالبہ نے اب دن میں مسجد آنا چھوڑ دیا مال کی زیادتی کی وجہ سے اب سالبہ رات میں جو ہے وہ مسجد آتے اب مال کے اندر اور وسط پیدا ہو گئی مال اور بڑھ گیا اب وہ سالبہ کہ جو رات میں مسجد آتے تھے آتے اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سالبہ اب صرف جمعے جمعے کے دن نظر آنے لگے جمے میں جو ہے وہ دکھائی دینے لگے پھر کہتے ہیں کہ مال میں جو ہے وہ اتنی وسط ہو گئی کہ اب سالبہ جمعے کے علاوہ جمعہ تو چلا گیا اب سالبہ صرف کی نماز میں جو ہے وہ دکھائی دیا کرتے تھے پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کے مال میں اتنی وسط ہوئی کہ وہ مال کی دیکھ بھال کے اندر اتنے لگ گئے اپنے مال کی حفاظت میں وہ اتنے اتنے لگ گئے اتنے محب ہو گئے کہ, کہ سالبا جو ہے وہ عید کی نماز بھی سالبہ عید کی نماز میں بھی, بھی مسجد میں نہیں آتے اور ساری توجہ ان کی اپنے اس کاروبار کی طرف ہے اپنے اس بزنس کی طرف ہے اللہ اکبر اب کیا ہوا اب اسی اصنا میں زکات کی فرضیت کا حکم عام پہنچا کہ مسلمانوں پہ زکوۃ فرض کر دی گئی حضور کریم علیہ السراف نے اپنے دو غلاموں کو سالبہ کے پاس بھیجا فرمایا جاؤ سالبہ کے پاس سالبہ کے پاس کافی مال موجود ہے اور کافی جو ہے مویشی سالبہ کے پاس موجود ہیں جاؤ سالبہ کے پاس اللہ اکبر اور ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرو ان سے زکوٰۃ لے کر کے آؤ توجہ فرمائیے اب حضرت اب حضور کریم علیہ سلاسلام کی یہ بولا جب سالبہ کے پاس پہنچے سالبہ بن حاطف نے کہا کہ اس لیے آئے ہمارے آقا کریم علی علیہ السلط وسلام نے آپ کی طرف جو ہے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم زکوٰۃ وصول کریں تاکہ ہم زکات لیں افضا اکبر اب جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا تو ہیں کہ سالبہ کہنے لگے یہ تو مجھ پر جزیہ یہ تو مجھ پر جو ہے وہ جزیا تم جاؤ میں اس پر سوچ و بچار کرتا ہوں توجہ فرمائیے جب سالبہ سے زکات کا مطالبہ کیا گیا تو سالبہ کہنے لگے کہ یہ تو مجھ پر ایک قسم کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے ٹیکس لگایا جا رہا ہے ابھی تم لوگ جاؤ میں ذرا اس پر سوچ و وچار کرتا ہوں اب جب حضور کریم علیہ سلاط والسلام کے وہ دو غلام مایوس ہو کر حضور کریم علیہ سلاط والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہوا ہم نے تمہیں سالبہ کے پاس بھیجا جس کے لیے ہم نے برکت کی دعا کی تھی اور اس کے پاس کہتے ہیں کہ بہت مال ہے بہت جانور ہیں ہم نے برکت کی دعا کی اور تمہیں اس کے پاس بھیجا انہوں نے کیا جواب دیا تو غلام کرنے لگ گئے یا رسول اللہ سالبہ نے بڑا افسوسناک جواب دیا سالبہ کہنے لگ گئے کہ یہ تو مجھ پر ایک ٹیکس جو ہے ایک جزیہ مجھ پہ مقرر کیا جا رہا ہے یعنی اس دور کی زبان میں آپ ٹیکس کہہ سکتے ہیں ایک جو ہے ٹیکس مجھ پر مقرر کیا جا رہا ہے اللہ اکبر جب یہ الفاظ حضور نے سنے تو کیا فرمایا اور سنیے گا حضور نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا سالبہ ہلاک ہو گیا اللہ اکبر بس حضور کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ آئے سے جی مقدسہ نازل ہو گئی دسواں پارہ اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے ضرور نیک و کار ہو جائیں گے پر جب ادب سالم نے اپنے فضل سے عطا کیا تو بکل کرنے لگ گئے اور اس سے انہوں نے روح گردانی کر, کر دی تو حضور کریم علیہ اللہۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طالبہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ طالبہ نے جب زکاط دینے سے انکار کیا اور ان کی مذمت میں جو قرآن مجید و قرق حمید کی آیت آئی اور حضور نے جب یہ فرمایا کہ سالبہ برباد ہو گیا تو جب سالبہ نے یہ معاملہ سنا تو اب وہ اپنا مان لے کر حضور کریم علیہ سلاۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے بابا سے بلند رود پاک کا نظرانہ پیش کر دیں صلی اللہ علبی ظلم و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا وسلم يا سیدی يا سیدی يا رسول اللہ صلی اللہ, تعالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسادی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃ وسلم اب سالبہ کے سالبہ سے متعلق جب آیت آئی اور سالبہ نے جب یہ سنا کہ قرآن حجیب و قرطان حمید کی آیت میرے جو ہے میرے یہ نازل ہوئی ہے اب سالبہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے مال لے کر کے کہ یا رسول اللہ یہ لیجئے میں مال لے کے آ ہوں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا مال قبول کرنے سے منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا مال قبول کرنے سے منع فرما دیا سالبہ روتے رہے اور مٹھی اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے سر پہ جو ہے وہ ڈالتے رہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اب دیکھیے حضور کریم علیہ السلط وسلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالم کا دور آتا ہے اب سالبہ زکت کی رقم لے کر ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے امیر المومنین یہ لیجئے میرے پاس اتنا مال موجود ہے اس کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے یہ لیجئے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے تیرے مال کو قبول نہیں فرمایا جب اللہ کے حضور نے تیرے مال کو قبول نہیں فرمایا تو ابوبکر بھی تیرے مال کو قبول نہیں فرمائے گا لے جا اپنا مال اللہ اکبر دور فاروق اعظم آتا ہے تو حضرت کے سال پھر زکات لے کر کے حضور کریم علیہ السلام حضور کریم علیہ السلام کے غلام فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں فاروق اعظم نے بھی یہی جواب دیا کہ جب ابو بکر صدیق نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا تو عمر بھی تیرے مال کو قبول نہیں کرے گا کہتے ہیں کہ سالبہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالموں کے دور میں جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے تو غور فرمائیے کہ اس واقعے کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے کتنی باتیں سالبہ کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا جو حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے حضور کی موعیت میں رہتے تھے مالدار ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں حضور کریم علیہ سلاۃسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ مالدار ہونا سالبہ کے لیے درست نہیں ہے اچھا نہیں ہے اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ میری طرح زندگی گزارو مگر وہ وزد ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں حضور نے دعا کی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر اللہ تعالی نے مجھے مال دے دیا وہ یا کوئی بھی غریب میرے دروازے سے نہیں جائے گا میں غریبوں کی خدمت کرتا رہوں گا لیکن جب مال آ گیا اور جب زکاف کا حکم آتا ہے اور سالبا سے کہا جاتا ہے کہ زکات دو تو سالوا جو ہے وہ زکات دینے سے منع کر دیتے ہیں تو دوستو یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت بڑی عجیب و غریب محبت ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ مال بے شک ہمارے لیے نعمت اور بے شک ہمارے لیے رحمت ہے جب تک کہ اس کی محبت میں نے آپ سے کہا تھا کہ دل کے باہر باہر رہے اگر اس کی محبت دل کے اندر آ گئی یہ ہماری دنیا بھی تباہ کر دے گی اور یہ ہماری آخرت بھی جو ہے وہ تباہ کر دے گی اب دیکھیے ایک اور اہم بات آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ شریعت کے حکم کے مطابق مال کا چالیسواں حصہ دینا فرض ہے شریعت کے حکم کے مطابق مال کا چالیسواں حصہ دینا فرض ہے مگر اہل عشق اور اہل محبت کے نزدیک اگر دو سو درمنے سے پانچ دینے چاہیے تو اہل, ش... اہلِ محبت کیسے ہیں کہ دو سو درم اگر کسی اس کا پاس ہے اور پانچ درم زکات بنتی ہے فرماتے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پانچ درم اپنے پاس رکھ لو بقیہ دھرم اللہ کے راستے میں قربان کر دو اللہ اکبر ایڈ عشق اور اہل محبت جو ہے اس نظریے کو بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ مال کی محبت کے اندر آج جو دنیا گرفتار ہے آج جو ہم سب کی خواہشات ہیں کہ ہم مالدار بن جائیں تو یہ مان ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو تباہی کے دہنے تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے اللہ تبارک و وطالعہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اور حضور کریم اللہ سلام نے یہ دعا تعلیم بھی فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگا کرو رب نا آتی نہ پھر دنیا ہسنا و پھر آخرتی ہسنا اے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ دنیا میں بھی بھلائی فرما آخرت میں بھی بھلائی فرما یعنی دنیا میں ہمیں وہ مال دے جو ہمارے لیے بہتر ہو ایسا مال عطا فرما کہ عبادتیں ہم سے نہ چھوٹتی ہوں گویا روزے ہم سے نہ چھوٹیں اور دیگر نیک کام ہم سے نہ چھوٹیں تو ہمیں ایسے مال کی خواہش کرنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درخواست کرنا یہ جائز ہے اور اسے بھی ذہن میں رکھیے اسلام بندے کو مالدار ہونے سے منع نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان اگر مالدار ہے تو ماض اللہ ہم کہیں کہ یہ ناکام شخص ہے نہیں اسلام منع نہیں کرتا لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب مال تمہارے پاس ہے پھر جذبہ عثمان غنی جیسا ہونا چاہیے جب مال تمہارے پاس ہے تو جذبہ عثمان غنی جیسا ہونا چاہیے تاکہ تم اپنے مال سے غریب مسلمانوں کی جو ہے وہ خدمت کرتے چلو آئیے ہم گفتگو کو اور آگے بڑھاتے دیکھیے حج کی خواہش ہر مسلمان کی ہے ہر مسلمان کی تمنا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب جو یہ سال حج آئے اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے اللہ اکبر آئیے کہتے ہیں کہ حج کی سادت یہ ہر مسلمان کی آرزو ہر مسلمان کی تمنا ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص دمش میں رہتا تھا جس کا نام علی بن ال موفق تھا وہ موچی کا کام کرتا تھا اس کے دل میں خواہش یہ تھی کہ میں بھی حج کروں لوگ حج کرنے چاہتے ہیں میں بھی حج کروں اس نیت سے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا مال جمع کر رہا تھا اللہ اکبر اب جمع کرتے کرتے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کہتے ہیں کہ تیس سال کے اندر اس نے تین سو گرم جمع کر دی کہ جو حج کے لیے اس دور کے اندر جتنا پیسہ ضروری تھا اور گھر والوں کے پاس چھوڑ کر کے جانا کہ جو شرائط ہوتی ہے وہ ساری پائی جا رہی تھی تین سو درم تیس سال کے اندر جمع کر لیے اب جب حج کا موقع آنے لگا حج کا موسم آنے لگا اب اس نے اس خواہش کا اظہار اپنے دوستوں میں کیا کہ میں نے بڑی مشکل سے تین سو درہم جمع کر لیے ہیں اب میری خواہش یہ ہے کہ اس سال میں حج کروں دوستوں نے مبارکباد دی بھائی تمہارا بہت اچھا ارادہ ہے کہ تم حج بیت اللہ کرو یہ تو بہت اچھی شادت ہے کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تم کعبے کا طباف کرو گے حضر اسبت کے بوسے دو گے مقام ابراہیم پہ نواف ادا کرو گے زمزم کے مزے دو گے صفا و مروا پہ دوڑو گے اور سفا و مروا پہ چلو گے بھی تم کتنے خوش نصیب ہو کہ روزۂ رسول کریم علیہ سلات وسلام پہ تم حاضری بھی دو گے یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تھوڑا تھوڑا تم نے پیسہ بچایا اور تین سو تمہارے پاس جمع ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے کافلے کی صورت میں سفر ہوتا تھا اس دور میں سفر ہوگا لوگ نکلیں گے حج کے لیے تم بھی اپنا نام داخلے دفتر کر دو ان کے پاس لکھا دو اپنا نام اللہ اکبر اب یہ شخص خوشی خوشی جاتا ہے غریب آدمی ہے بڑی محنت سے پیسہ اس نے جمع کیا جا کے نام لکھا دیتا ہے کہ میرا بھی نام تم حج پہ جانے والے لوگوں کی فہرست میں جو ہے لکھ لو اندراج کر دو اللہ اکبر لکھنے والے لکھتے ہیں کے نام لکھ دیا گیا بڑا خوش ہے کہ اب دن گن رہا ہے کہ کب وہ دن آئے گا اور میں حج کے لیے جاؤں گا اب جب دن خرید آنے لگ گئے ایک دن جب رہ گیا سارے ضروریات سفر کہ جو اس دور کے اندر ضروری تھا یہ سب اس نے جو ہے وہ اپنے پیسوں سے کچھ پیسوں سے خرید لیا کہ بس کل صبح ہوگی اور کاروان حج کا روانہ ہوگا تو میں بھی کاروان میں روانہ ہوں گا اب یہ اپنے بیوی بچوں بی کے ساتھ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے یہ اچانک یہ گوشت پکنے کی خوشبو سونتا کافی عرصہ ہوا کبھی گوشت نہیں کھایا گھر والے کہنے لگے کافی عرصہ ہو گیا ہم نے گوشت نہیں کھایا بچے کہنے لگے ابا جان کافی عرصہ ہو گیا ہم نے گوشت نہیں کھایا یہ کہنے لگا ہاں لگتا ہے کہ آج ہمارے پڑوسی نے گوشت پکایا ہے چلو میں جاتا ہوں اور پڑوسی سے لے کر کے آتا ہوں مانگ کر آخر پڑوسی ہے پڑوسی کا بھی پڑوسی پر کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں چنانچہ یہ دروازے پہ پہنچتا ہے دروازہ نوک کرتا ہے دروازہ کھٹکھٹ آتا ہے پڑوسی باہر آ گیا کہنے لگا واہ جناب بڑے عجیب آدمی ہیں وہ تو آپ گوشت پکا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کافی عرصے سے میں نے گوشت نہیں کھایا میرے بیوی بچوں نے گوشت نہیں کھایا تو آپ کچھ گوشت دے دیں کہ میں کھاؤں میرے بیوی بچے کھائیں اور پھر آپ کو تو خبر ہے کہ کل میں حکے بیت اللہ کے سفر کے لیے یہاں سے نکل جاؤں گا ابا سنیے وہ پڑوسی کیا کہنے لگا پڑوسی کہنے لگا جناب یہ گوشت کھانا میرے لیے تو مباح مجھے تو اجازت میرے بیوی بچوں کو تو اجازت لیکن آپ کو یہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے چرائی اجازت آپ کو نہیں ہے کہنے لگے مجھے کیوں اجازت نہیں تم گوشت کھاؤ تمہارے بیوی بچے گوشت کھائیں مجھے کیوں اجازت نہیں ہے دینا ہے تو ورنہ منع کر دو پڑوسی کہنے لگا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کئی دن سے ہم پاکوں کی زندگی گزار رہے کئی دن سے پاکوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے یہ مردار کا گوشت پکایا جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ تھوڑا بہت ہم کھائیں اور اپنی جان بچائیں بس علی بن موفی کا یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے وہ میرا پڑوسی اور پاپوں سے زندگی گزار رہا ہے اور میں اس کا پڑوسی ہو کر اپنے پڑوسی کی خبر گیری نہیں کر رہا وہ تین سو درم جو اس نے زکات پہ جانے کے لیے جو اس نے جو حج پہ جانے کے لیے جمع کیے تھے وہ تین سو درم تین سو درم میں تو کچھ پیسوں کی کچھ رقم کی اس نے خریداری کی تھی اور بہت ساری رقم بچ گئی تھی ساری رقم گھر سے اٹھا کے لایا کہنے لگا لے میرے بھائی میں حج پہ نہیں جاتا تو اپنی مشکلات اس رقم سے دور کر لے لے یہ رقم تو اس رقم سے اپنی مشکل کو دور کر لے اللہ اکبر اب دیکھیے رات میں اس کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اب صبح اب صبح جس جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں لوگوں کا ہجوم اس کے دروازے پہ لگ گیا پتہ ہے کہ علی حج پہ جانے والا ہے پتہ ہے علی حج پہ جانے والا ہے اب یہ جائے گا کاروان میں شامل ہو جائے گا کچھ نصیب آدمی ہے کافی دنوں کے بعد آئے گا اس کی زیارت کر لو اس کو دیکھ لو اللہ اکبر لوگوں کا ایک ہجوم ہے کہ کب جناب آئیں گے صحاب اور کاروان میں شام ہونے کے لیے آگے بڑھے لوگ انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے لوگ میں بھی حیرت ہیں بس کافلا روانہ ہونے والا ہے اور یہاں پر یہ علی باہر نہیں آ رہا اباس اکبر اب وہ اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو کیسے سمتے بڑا پریشان ہے کہ تمنائیں کیا تھی آرزویں کیا تھی کہ میں جا کر کے بیت اللہ کا تباہ کروں گا میں حضور کے روزے پر جاؤں گا اور میں تیس سال سے اسی خواہش میں تڑپ رہا تھا اسی لیے میں رو رہا تھا کہ حضور جائے اور آج یہ معاملہ میرے ساتھ ہے کہ میرا پڑوسی بھوک سے جو ہے وہ پاکوں کی زندگی گزارتا اور میرے پاس اتنی رقم موجود ہے اور میں نے رقم اس کو دے دی اب سوچ رہا ہے میں آنے والوں کو کیسے مطمئن کروں گا میں آنے والوں کو کیا جواب دوں گا سارے بکھرے ہوئے خیالات کو جمع کرتا ہے ایک نقطے پہ مرتکز کرتا ہے اب بڑی ہمت کر کے باہر آتا ہے اور باہر آنے کے بعد لوگوں نے کہا جناب چلیے تو صحیح کاروان والے آپ کا کر رہے ہیں وہ رواں دواں ہونے والا ہے اس نے اپنی زبان سے کب معاف کیجئے گا میں حج پہ نہیں جا سکتا میں حج پہ نہیں جا سکتا بس یہ کہنا تھا اب لوگوں کی زبانیں کون روکے وہی کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کا وقت ہے اسی قابل یہ پیسے کو جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا کوئی کہنے لگا یہ تو کنجوس ہے کیا کنجوس لوگ بھی کبھی حج کرتے ہیں جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ باتیں کہی اور علی بن الفک کو سنائی وہ روتے ہوئے بےچارا اپنے گھر میں آ جاتا ہے ہچکیاں بن جاتی ہیں اللہ اکبر اب دیکھیے حج کا موسم حج کے لیے وہ کاروان روانہ ہوتا ہے دنیا بھر سے مسلمان بیت اللہ شریف کے ارد گرد جمع ہیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی چھ لاکھ مسلمان بیت اللہ شریف کے ارد گرد جمع ہیں حج کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں حج کے مزے لوٹ رہے ہیں اور اسی چھ لاکھ مسلمانوں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے چھ لاکھ مسلمانوں میں اب جب ہٹ سے سارے مسلمان فارغ ہو گئے عبداللہ ابن مبارک بیت اللہ شریف کے سامنے موجود ہیں اچانک نیند نے غلبہ کیا خواب میں کیا دیکھتے کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اب دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اس مرتبہ کتنے مسلمانوں نے حج کیا دوسرا فرشتہ کہنے لگا چھ لاکھ مسلمانوں نے حج کیا اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے مسلمانوں کا حج قبول ہوا فرشتہ کہنے لگا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا چھ لاکھ مسلمانوں نے حج کیا تڑپتے ہوئے آئے بلکتے ہوئے آئے روتے ہوئے آئے آ وہ زاری کرتے ہوئے آئے مسک لات کو عبور کرتے ہوئے آئے اور کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا فرشتے نے کہا نہیں کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا فرشتہ کہنے لگا ہاں ایک شخص دمش میں رہتا ہے علی بن الموفق اللہ نے اس کے حج کو قبول فرمایا اور اس کے صدقے سے اللہ نے چھ لاکھ مسلمانوں کے حج کو قبول فرما لیا اللہ لاحمت عبداللہ ابن مبارک یہ سارا معاملہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اچانک سے آگ بیدار ہو جاتی ہے وہ دمش میں علی بن موف موچی کا کام کرتا ہے نے گفتگو میں یہ تو بتا دیا چلو دمش چلتے ہیں عبداللہ ابن مبارک دمش چلے گئے آخر اس نے کیا نیتی کی ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے سے تھے چھ لاکھ مسلمانوں کے حج کو جو ہے وہ قبول فرما دیا حضرت عبداللہ ابن مبارک تلاش کرتے کرتے جستجو کرتے کرتے تف دو کرتے کرتے دمشق پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس نام کا کوئی موچی موجود ہے بعض لوگوں نے انکار کر دیا ہم نہیں جانتے مگر وہ آگے بڑھتے ہیں کہ فرشتوں کی گفتگو ہم نے سنی تھی کہ فرشتے کہہ رہے تھے وہ دمشق میں رہتا ہے ہے نام اس کا علی بن تلاش کرتے کرتے عبداللہ ابن مبارک کو کسی نے بتا دیا ہاں فلانا موچی فلانے گھر میں رہتا ہے اللہ اکبر عبداللہ ابن مبارک اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں ہوتی ہے علی علی نے پوچھا یہ بتائیے آپ کا نام کیا عبداللہ ابن مبارک آپ کہاں سے آ رہے ہیں سیدھا میں مکے شریف سے آ رہا ہوں اس لیے آپ آئے? کہاں میں حج کرنے گیا تھا اور میں نے خواب میں یہ معاملہ دیکھا اب بتاؤ تم نے کیا نیکی ایسی کی کہ اللہ تعالی نے تمہیں گھر بیٹھے ہوئے حج کا سوال فرمایا اور تیرے صدقے سے چھ لاکھ مسلمانوں کے حج کو قبول کیا بس یہ کہنا تھا کہ علی بن موفق چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ معاملہ کیا پیسے میرے پاس موجود تھے مگر میرا پڑوسی ساخوں سے زندگی گزار رہا تھا وہ ساری رقم میں نے اس کو دے دی شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ تبار کا وطالعہ نے مجھے حج کا ثواب عطا فرمایا ہے تو دیکھو لوگوں مال جب تمہارے پاس ہے اور مال جب تم غریب کو قربان کرو گے تو اللہ کبار کا وطالعہ بندے کو کتنا ادر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے آج ہم بس کن سنتوں تک محدود رہ گئے ہم سمجھتے ہیں صاحب بس سر پہ پکڑی باندھ لینا سننا ہے بس بڑی سی داڑھی رکھ لینا سنت ہے جی پر مسواس لگا دینا سنت ہے پڑوسی بھوکا مر رہا ہو اس کا کوئی خیال نہیں کرتا انسانیت نام کی چیز ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی نہیں دے رہی ہے اور ہم بس سنتوں کی تندر بس لمیٹڈ سوچ ہماری ہو گئی یہ سنت ہے یہ سنت ہے اگر ہم پیارے آتا کریم السلام کی سیرت ناس کو پڑھتے تو یقینا ہم جان سکتے کہ پڑوسی کی خدمت کرنا یہ بھی جو ہے حضور کریم والے سلاتے سنت ہے مریض کی عیادت کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے میت کو کندھا دینا یہ بھی پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے غریب آدمیوں کی مدد کرنا یہ بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ و سلام کی سنت ہے تو لوگوں خدا کے لیے آؤ پیارے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو حضور کریم اللہ سلام کی زندگی کا جب مطالعہ کرو گے تو حضور کریم اللہ سلاط و سلام کی زندگی اخلاح ایک ایسی روشن زندگی ہے تم مستفیٰ کے مکھی قدم پر چلتے چلے جاؤ گے کامیابی تمہارا مقدر بنتی چلی جائے گی تو فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ مسلمان پابندی کے ساتھ زکات ادا کرتے ہیں مسلمان جو ہے وہ زکات دیتے ہیں اللہ اکبر آئیے اب ہم کس کے بات والی آئے کے مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کر دیں صلی اللہ عل نبی جلوم جی والی وساد ہی صلی اللہ تعال علی وسلم سلاۃم وسلم علی کا یا سیدی یا رسول اللہ سلم وباحط علیہ وسلم بارہ بج چکے ہیں میری گھڑی تھوڑی دیر ہم اس آیت مقدسہ پہ گفتگو کرتے ہیں جو حالات اچانک اس وقت کراچی کے ہو چکے یا جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور جو مسلمان آج بم دھماکے میں شہید ہوئے اللہ قبار کا بال ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے ہم سارے سنی مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے ہم سارے سنی مسلمان سارے سنی علماء جہاں جہاں پر مجالیس سے محرم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ان کی مجالس کی اور وہاں پر جتنی سنی عوام آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اب آج دے اور یہ گفتگو ساری نوجوانوں سے اب فرمایا قرآن مجید و قرقان حمید نے کہ ون ندینہ ہوملی پُرو اور مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ون ندینا ہوملی پُرو جی اور وہ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اللہ ازوا جم او مام کتی مان فیر مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں پمن نب تغب تقا وی کام العدول فرمایا کہ بند نبی نہ اور وہ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علا ازواجہم او ماں منقت امان غیر مگر اپنی بیویوں یا شرع باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی بلاوٹ نہیں اب قرآن فرماتا ہے پمنگا ورا داری کا مادن جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اب یہ ساری میری گفتگو جو چلے گی میں صرف نوجوانوں سے مخاطب ہوں غور سے سنیے گا میری اس بات دین اسلام ہمارا رب دین ہے اللہ تبارک وطالع کا پسندیدہ دین دین اسلام ان دین آئند اللہ اسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے یاد رکھیے گا کہ دین اسلام میں سارے نوجوان مخاطب ہیں دین اسلام کے اندر نفسانی خواہشات کی تکمیل کلیت الحرام نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان جوگیوں کی طرح مسلمان جوگیوں کی طرح مسلمان جو ہے راہبوں کی طرح مسلمان سنیاسیوں کی طرح شادیوں سے مکمل کنارہ کشی کو اختیار کرنے ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہے کہ مسلمان مستانی ریش بن جائے لوگوں کی ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتا پھرے اور معاشرے کو لا علاج بیماریوں کے تحفے دیتا پھرے ایسا بھی ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ نئی نئی الجھنیں فائدہ کر کے امن اور سلامتی کو ملک کے جو ہے وہ زیر و زبر کرتا پھرے یہ بات ذہن میں رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ نفسانی خواہش کی تکمیل اسلام میں مناؤ مسلمان راہبوں کی طرح جوگیوں کی طرح سنیاتیوں کی طرح شادیوں سے کنارہ کشی کو اختیار کر لے ہوتا ہے جو جوگی لوگ ہیں سنیاسی لوگ ہیں راہب لوگ ہیں وہ شادیوں سے کنارا کشی اختیار کر لیتے ہیں اور تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو بندے کی عقل و کرت سے جو ہے وہ بالکل باہر ہوتے ہیں چاہے یہ سنیاسی یہ کام کر سکتا ہے ہمیں تو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے اور خود کیا کام کر رہا ہے اور جو ہے راہب یہ خود کیا کام کر رہا ہے یہ جوگی یہ خود کیا کام کر رہا ہے اللہ وقت پر یاد رکھیے گا اسلام میں نفسانی خواہش کی تکمیل منع نہیں ایک بات اور اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ بندہ مستانی ریچ بن جائے لوگوں کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کی عزت و آبرو سے کھیلتا پھر ہے اور لوگوں کو پورے معاشرے کو لا علاج بیماریوں کے سو پہ دیتا پھر ہے اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام میں نفسانی خواہش کی تکمیل کے صرف دو طریقے ذہن میں رکھیے گا اور ان میں سے ایک طریقہ جو آج کل رائٹ ہے لیکن میں پوری گفتگو آپ کے سامنے کرتا ہوں اور اس گفتگو کے لیے بڑا تفصیلی اس کے لیے بڑی تفصیل چاہیے اور سارا آپ کا اگر دل و دماغ ہو تو یقیناً میری طرف سے یہ گفتگو آپ کے دل و دماغ کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی ذہن میں رکھیے گا اسلام میں نفسانی خواہش کی تکمیل کے صرف دو طریقے ہیں ایک اپنی من بیوی کے ساتھ بندہ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے ایک بات دوسری بات اپنی مملوکہ کا کنیز کے ساتھ بندہ مسلمان نفسانی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے کنیز باندی پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں جب جنگ, جنگ ہوتی تھی تو کافر کیا کرتے مسلمانوں کو قتل کرتے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کرتے چلے جاتے وہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی شہید کرتے مسلمانوں کی عورتوں کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا کرتے تھے لیکن ادھر مسلمانوں کی طرف سے کیا معاملات تھے کہ وہ ان کے مرد اگر گرفتار ہو جاتے تو ان کے مردوں کو وہ اپنا غلام بنا لیتے ان کی عورتیں اگر گرفتار ہو جاتی ان کو جو ہے وہ کنیز بنا لیا جاتا تھا لیکن آج کل یہ دور نہیں ہے لیکن آنے والا ہے سنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں آنے والا ہے تو انشاءاللہ یہ دور بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی یہ دور بھی جو ہے وہ آنے والا ہے کیونکہ عراق کے اندر جو اس کا حال ہوا پاکستان کے اندر تو اس کا حال انشاءاللہ اس سے بھی برا ہوگا اس سے بھی برا جو ہے اس کا حال ہوگا کہ عراق کی سرزمین کو اللہ تعالی نے امریکیوں کا قبرستان بنا دیا ہے پاکستان تو عراق کے لیے اس سے بھی بڑا قبرستان ثابت ہوگا اس سے بھی بڑا اگر یہ غلطی اس نے کر بیٹھا تو یہ اس سے بھی بڑا جو ہے وہ قبرستان ثابت ہوگا کیونکہ پاکستان کی قوم اور اس کا مزاج بہت الگ ہے جب کوئی پاکستان کی وحدت پر اور پاکستان کے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے بے شک ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں گروں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن جب ایسا معاملہ آتا ہے آپ نے ہر موقع پر دیکھا کہ پاکستان کی قوم متحد ہو جاتی ہے پاکستان کی قوم جو ہے وہ منظم ہو جاتی ہے یہ بات تو میں نے آپ کی خدمت میں کی مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نفسانی خواہش کی تکمیل کے اسلام میں صرف دو ہی طریقے ہیں ایک اپنی منکوہ بیوی دوسرا طریقہ اپنی مملوکہ کنیز اب ذہن میں رکھنا اس بات اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے طریقے نفسانی خواہش کی تکمیل کے اسلام میں کویتن حرام ہے اب میں کیونکہ روڈ پہ گفتگو کر رہا ہوں اگر مسجد میں گفتگو کرتا وہ سارے طریقے آپ کو بتاتا کہ جو اس دور میں نفسانی خواہش کی تکمیل کے چل رہے ہیں لیکن یہاں پر بچے بھی موجود ہیں مائیں بہن بھی اس گفتگو کو سماعت فرما رہی ہے تو اچھا نہیں ہے کہ وہ طریقے بتایا جائیں ذہن میں رکھیے گا نفسانی خواہش کی تکمیل کے صرف دو طریقے ایک بندہ شادی کر لے نفسانی خواہش کی تکمیل کرتا ہے کر سکتا ہے اسلام اس کو اجازت دیتا دوسرا مملوکہ کنیز کے ساتھ نفسانی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے اس کی اس کو اجازت ہے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے مثال کے طور پر متا یہ طریقہ جو ہے اس سے نفسانی خواہش کی تکمیل کرنا یہ بھی حرام ہے موتا میں کیا ہوتا ہے عورت سامنے بیٹھ جاتی ہے میں اتنے وقت کے لیے تج سے نفع اٹھانے کے لیے میں تج سے نکاح کرتا ہوں حق مہر نہیں ہوتا گواہ نہیں ہوتے اور جو ہے اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں اور پھر وہ اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے لیکن ہمارے مذہب کے اندر یاد رکھیے گا کہ موتا جو ہے وہ بالکل حرام اور بالکل ناجائب ہے ہمارے عقاب علماء نے اس کو جو ہے بڑی سختی کے ساتھ اس کا رد فرمایا اغوا اکبر لیکن بعض بے وقوف لوگ ایسے ہیں جو متا کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں صاحب متا کے اندر تو یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آئے مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پمن کا برا غالی قم تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والا ہے یعنی نکاح کے علاوہ مملوکا کنیز کے علاوہ اب بندہ کچھ اور طریقہ سوچے کہ میں نفسانی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہوں یاد رکھیے گا یہ آئی کے مقدسہ موجود ہے وہ سارے طریقے اس کی موجودگی میں جو ہے وہ بالکل کلتا ممنوع ہے اللہ اب آئیے وہ لوگ اور وہ مولوی جو ممبروں پہ بیٹھ کے متاقی تعریف کرتے ہیں اور متاقی فضیلتیں بیان کرتے ہیں میں ان سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجھے بتائیں کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کے گھر کی بیٹیاں لوگوں کے ساتھ مطالع کرے کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اپنی بہنوں کو لوگوں کے سامنے مطالعے کے لیے پیش کرے کبھی بھی وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے گھر والوں کو تو تم بچا کے رکھو اور اپنے گھر والوں سے کہو کہ یہ حرام ہے اور دوسروں کے گھر والوں سے کہو کہ متا جائز ہے اور مطا کرتے پھرو یاد رکھیے گا اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہے چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے اسلام کے لیے جو ہے اسلام کی نظر میں سب کے لیے قانون جو ہے وہ ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک بے اور ایک کام ایک خاندان کے لیے تو برا ہو اور دوسرے خاندان کے لیے وہ اچھا سمجھا جائے ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے اور ایسے چیز کی اسلام جو ہے وہ شدید طریقے سے مذمت فرماتا ہے اللہ اکبر آئیے علامہ ابن پودامہ مشہور کتاب المبنی اس مسئلے پر علامہ ابن خدامہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور علامہ ابن خدامہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ایسے لوگوں کی دجیوں کو کھیڑ کر کے رکھ دیا کہ جو لوگ متا کو جائز کہتے تھے اور وہ کام کی آپ کے سن کے حیرت ہوگی کہ ابن قدامہ نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ جیل کے اندر گزارا کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ مساط و جائز کہتے تھے ابن خدامہ نے قلم اٹھایا اور دلائل و برائن کے ساتھ ثابت کیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل ناجائز ہیں اب لوگ دشمنی میں اتنا آگے بڑھے کہ ابن قدامہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہر دے کر کے ہلاک کیا گئے ابن قدامہ یہ بات کس طریقے سے اپنی زبان سے نکالتا ہے تو ابن قدامہ نے المبنی کے اندر بڑا شدید طریقے سے اس کا جو ہے وہ رد فرمایا پھر ابن قدامہ نے فہرست پیش کی کہتے ہیں کہ سابق کرام میں سے حضرت فاروق اعظم حضرت مولا علی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن زبیر رحد اللہ تعالی علی مجمع آئی مائی میں سے حضرت امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ علامہ اوزائی حضرت نیب امام شافئی اور دیگر جو لوگ ہیں بزرگان دین ہیں یہ سب موتا کو حرام سمجھتے ہیں ان سب نے جو ہے وہ متا کو حرام سمجھا لیکن جو مخالفین ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو اور کہتے ہیں کہ ماض اللہ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو متا کی اجازت دیتے تھے اللہ اکبر ذہن میں رکھیے گا اقاب علم لکھا یہ عبداللہ ابن عباس پہ بہتان ہے اب عبداللہ ابن عباس کا قول آپ سن لیجئے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے متا سے متعلق سوال کیا متا ہے یا نہیں کہتے ہیں کہ چہرہ مبارکہ بسے تو سرخ ہو گئے اور سرخ ہونے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا متا مردار جانور ناپا خون اور تنظیر کے گوشت کی طرح ہے یہ الفاظ ہیں حضرت عبد اللہ ابن حضرت عبداللہ ابن عباس کے متا سے متعلق اللہ اکبر اگر آپ کو اس مسئلے کی تحقیق کرنی ہو یہ مدعا کے بارے میں جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا نظریہ کیا ہے ان کا سوچ کیا ہے میں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں آگے گفتگو کو نہیں بڑھاتا خون کھول اٹھے گا آنکھوں میں خون اترائے گا کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیگ کے مہدین ہیں ان کا کیا اس بارے میں نظریہ ہے اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی اتنی جو ہے وہ گندی سوچ ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی لیکن میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں کوئی اگر مطالعہ کرنا چاہے تہذیب الاحکام دل ساتویں صفحہ نمبر دو سو اکہتر نجف اشرف سے یہ کتاب چھپی باب تبدیل احکام نکاح اس کا مصنف ابھی جعفر کر ہے اس کی ایک عبارت پیش کرتا سر چکرائے گا آنکھوں میں خون اترائے گا آپ آت حیران ہوں گے کہتا ہے خاندان اہل بیت کی خواتین کے ساتھ بھی متا کرنا جائز ہے خاندان نبوت کی خواتین کے ساتھ بھی جو ہے وہ متا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہمیں حسین سے محبت ہمیں فاطمہ سے محبت ہمیں فکینہ سے محبت ہمیں زینب سے محبت ہمیں علی اذغر سے محبت ہمیں علی اکبر سے محبت اور آپ دیکھیے کہ ان کے پرتوت کیا ہیں کہ کیا کیا انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ مبلسات بکی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دوستی سے ہمیں بچائے آج لوگوں کو کھج لیے شا صاحب کیا ہو گیا ہی تو ہے وہ اپنے مذہب پہ ہم اپنے مذہب پہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس میں کیا ارد کی بات ہے آپ ناراض ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ حیران ہو کے رہ جائیں اور غالب اللہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص وقت نظر اس کا قریب تھا اب اس سے کہا جاتا کلمہ پڑھو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا بڑی کوشش کی گئی کلمہ پڑھو کلمہ نہیں نکل رہا اسے پوچھا گیا تمہارا ایسا فیل کیا ہے تمہاری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا وہ کہنے لگا میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو ماد اللہ گالیاں دیا کرتے تھے میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اب مجھے بتائیے جو فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے اس کے ساتھ کوئی بیٹھے تو کلمہ نصیب نہ ہو جو پیارے مستعفی کو مازندہ گالیاں دے جو حضور کو برا بلا کہے اب ایسا بندہ جو یہ کہے کہ بیٹھنے میں کیا حرج ہے اور ایسے من شک کے ساتھ جا کر کے بیٹھے اب مجھے بتاؤ کہاں سے کلمہ نصیب ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ زمین بھی قبول نہیں کرے گی اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نکال کر کے باہر پھینک دے گی اللہ واہ اکبر آئیے پرانے مجید و قرتان حمید کی اس آئس کی طرف کہ ون ندی نہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں نوجوانوں سے گفتگو ہے گفتگو میں وقت کی حالات کی وجہ سے میں اس گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ کبار کا کل اگر حالات درست ہوئے اور کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے تو محفل ان شاء تعالی یہاں پہ انعقاد پذیر ہوگی اور پھر ہم اس آئے کے مقدسہ پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا زنا کے نقصانات کیا کیا ہیں اور زنا سے کیا کیا بیماریاں جنم لیتی ہیں معاشرے کے اندر جب زنا پھیل جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر کتنے جو ہے وہ آزاد انسانوں کا رخ کر لیتا ہے یہ ساری باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ نشیش میں میں ضرور عرض کروں گا اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو میری بھی حفاظت فرمائے آپ سارے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے کھڑے ہو جائیے سلا و سلام اور دعا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعذب الجود والكرم ربك الكريم عليه وبارك وسلم صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله نونا يا صل وسلم دائما عبدا عنا حد اَي دِل پند کے قل نِي لِي يا اَسْرار الْقَلْبِ اِيمَانِي مَنْ عَلَا رُدِي دِي وَقَاعِ دیلام اپ رام ملکیم عر روبی دیو کا دل تا ہومیا کل دائی مل آم دن پنجل پل کی کل دنگی میں بل جی کروائی جا کو دنگی جل کری کا جلا مل تو موریا پل ماری مل آگن حد کا پیرل پھل کے پل دینی پریم جو دنیا باد روا پل کا لو ریا پل نہیں بھل پل مد عیمل کوئی کل نیم کر دو بل کر پل گپ جما می مو ریا کل آنا بید كفيل <تصفيق> القلبيك كل ني ني لا الله ما داتي نينا يا قديم هو داتي علا حسب العصيان في استدامي مولا على قلبي كفيل القلبيك كل رو بیل موستہ پا بلگ بل ماں کا تی دانا یار بیل بلگ بل ماں کو دل پلک ماں دنا بیرا مام گا بل تی عل پر بنا جی الگ کروہا اور الگ جمع اللہ اسمار دیا پردہ نشمہ دیا جل جلدی مل کر جلدی مل کر بندی علیہ رام مت کھوسلام سپا جان مت کھوسلام شمائی بد میرا کھوسل شمائی نلام نام کو ماں وبی وبارک وسلم سلاۃوں وسلم علیہ سید یا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ ربنا دین کی دنیا حسنت عملا قرتی حسنت عمین آدہ بننا مولائے کریم ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگہ میں قبول و منظور کرنا اے اللہ کبار کا وطالع ہمیں زکوٰۃ کا پابند بنا مولائے کریم تیرے راستے میں مال کو باندھ کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرنا ارے اللہ قبار کو بتانا ہم سب مسلمانوں کی نگاہوں کو زنہ سے ہمارے ہاتھوں کو زنہ سے بچانا ہمارے کانوں کو زنہ سے بچانا ہمارے پیروں کو زنہ سے بچانا ہمارے نفس کو ذنا سے بچانا ہر وہ کام لے لے کہ جس میں تو راضی اور تیرا حبیب راضی ہر اس کام سے بچا لے کہ جس میں تیری اور تیرے حبیب کی ناراضگی ہوتی ہے دعا کی درخواست کی گئی ہے ایک صاحب عبد الستار عبد القریب عیسال ثواب کی درخواست کی گئی دعا کرے مولاء کریم ان کی قبر پر رحمت الدوان کی بارش نازل فرما ان کے صغیر قبی گناہوں کو معاف فرما ان کی قبر کو خوابگاہ رشت بنا جتنے لوگ دنیا سے گئے کہ جن کا خاتمہ مذہب محض اہل سنت والجماعت جماعت پہ ہوا ان سب کی مفبرت فرما ان سب کے درجات کو بلندی عطا پر دعا کرے کہ آج جو ہمارے شہر کراچی میں بم دھماکے ہوئے جو مسلمان شہید ہوئے مولائے کریم ان کے درجات کو بلندی عطا فرما اے اللہ تبارک کا تعالی ان کے لوائدین کو صبر جمیل عطا فرم اس صبر جمیل پر ان سب کو عجر عظیم عطا پرم مولا کریم و ظالم بھیڑیے جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کے منصوبوں کو خاتمہ ملا دے اے اللہ تبارک کا تعالی میرے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اپنے حبیب کے سب سے میرے پیارے شہر کراچی کی حفاظت فرما جو لوگ پاکستان کا امن و امان پاکستان کا بزنس اور پاکستان کے اندر بم دماکوں کے ذریعے سے یہ اپراتفری کا بازار گرم کر رہے ہیں مولائی کریم انہیں نشان ہبرت بنا دے جو لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں مولائی کریم انہیں نشان عبرت بنا دے اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو اقل سلیم سلیمتا فرما ہمارے جنلوں کو اقلے سلیم عطا فرما ہمارے کو اکل سلیم عطا فرما سب کو ملک بچانے کا جذبہ سب کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہم سارے مسلمانوں کو و رسوائی سے بچا لے اللہ و عبرت صلی اللہ و علی النبی وصابه صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربیک رب العزت عما یصفون و والحمد لله رب العالمین